جتنے اپنی سب کے تعلیم <laughs> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> the <laughs> سکھ رہتے ہیں رہتے ہیں کے ساتھ mom <laughs> come mm here -hmm. سن بیٹے کی اچھی دعا پھینکنا شروع کرتے ہیں نا ہے ساری یو نسٹ I okay. saw. اس کے برتن میں کوئی دوسرا جانور آتے مال تو اس کو بلا دیتا ہے لڑ رہا ہے اس لیے جو اس کو اپنا فائدہ ہے ایک آدمی کو بھی صرف ہے ملا رو دنیا میں آتا. اللہ روج لیتے ہیں اس کی بات نہیں سنتے آواز نہیں کرتے اس کے اصول کی برا برکاری نہیں کرتے قیامت میں اللہ رب کو اٹھائے گا کیسے جب ہماری رائے تھے تیرے پاس آئی تھی آٹھ سو سال تک ہندوستان میں اقتدار تھے تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات قانون کی حیثیت بڑھتی تھی تمہاری بات کوئی کالے والا نہیں تھا تمہارے سامنے کوئی کھڑے ہو کر تمہاری مخالفت کرنے کی جہاں ایسی طاقت اور شوق گاؤں کی زندگی میں یہ پنوشا جو سنی آٹھ سو سات تک سنیما پاس کیا ہمیں ہم نے کہہ کیا یہ سلطنت دی گئی ایک دن کے لیے بھی بادشاہ نے اللہ کے ٹیم کو ناپسوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ایک سال سو سال آٹھ سو سال میں ایک سال بھی پہ ہو گئے جو چھوٹی موٹی سنتوں میں لگے ہوئے ہیں پیشہ شری کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہی حقیقت آج بھی ہمارے دماغوں میں یہ سب سے دعوی ہے ہمارے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن چلتے ہم پورے ہمارے دماغوں میں آج بھی میں بہت شکیقت ہے آٹھ سو سال سب کچھ دینے کے بعد بھی ہندوستان میں اسلام کو لاگو کرنا فارو کرتا جتنے بھی دل کہ پچھڑا کہلاتی ہیں کم سے کم یہ سارے اسلام کے آروش میں پہنا لے کر حکومت کرنے کے بعد کو چاہتا ہے وہاں ہے اور آج آج ہمارے کوئی اس کی ایک دو نہیں دس بیس نہیں سو پچاس ہزار بندی دلیلوں سے کوئی چیز دین کا حصہ کو لہائی ریجن اسی کا نام ہے پشپاجل جس کو میں کہہ رہا ہوں آشوبا کہہ رہے ہیں سے جائے اور دلیل جو دے کر کوش کی جائے دن کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہوتی وہ پہلے سے نہیں آج کے زمانے میں کوئی بات ایک تو سابت کر دے سابت نہیں ہوتی کیا اگر وہ دن کا حصہ ہوتی زمانے میں بھی ہو لیکن میں نہیں پائی گئی اور وہ لوگ اس چیز کے یہ ہو گئے تو آج اس سے کا کہنے کا مقصد کیا ہے پھر اس کی تربیت دوسروں تک پہنچا ایسی نہیں ہے باید. ہماری کی بات کیسا اپنا کام کاروبار چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر وقت لگا پیسے لیا رہے تو ہاں اس میں تو جاتا ہے نہیں ہوتی دو باتیں لگائی گئی اللہ سے تو ہمیں اور آپ کو سب کو ملنا ہے ملنا نہیں ملنا چڑا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا ہمارے سوال کے لیے دوسری شخص کیا ہے کہ اللہ اس کے اصول کو دکھانے کے لیے بندوں دکھا کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی نماز کو دکھانے کے لیے کسی حد کے اکثر ہونے کے لیے سب سے پہلی شکا ہے برا لگے ان کو چڑھنے چلی گئی مقصد یہ تھا فرد ہے. ہے نہیں کرے گا پکڑا جائے گا ایک ایماندار ہے تبدیل کے لیے خرچ کرے نہیں کرے گا پکڑا جائے گا پیرام دنیا بھر کے, کے لیے کیا کے لیے کیا آدمی جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کل بھی نہیں ہے لیکن اگر صحت تندرستی تمام جگڑوں میں تو معاملہ ہوتا تھا یہ تیری طاقت یہ تیری ابرت یہ تیرا سب تیری اور تیری دین کے فائدے کے کام تو نہیں آئی تبدیل ہے اپنا کام چھوڑ رکھا ہے مالدار نے اپنا کام چھوڑ رکھا ہے کچھ غریب لوگ کچھ نادام لوگ پڑھے لوگ تبدیلی کے کام میں چاروں کو معلوم ہے کہ بات کی ہے اب تو کوئی بات بتایا جائے کہ ایسا نہ کہو ایسے نہ ہو, یہ غلط ہے تو ہے اب عیدت اور محبت کے کلام کی بات کو چھ کرا دیتے ساری عمر ساری ملت ہے دین کی تربیت دین کی تربیت کے بہت سے ذریعے ہیں اس بات اسی کے ساتھ کتابیں ہوں اگر آپ زبان سے نہیں کر سکتے کر نہیں کر سکتے خریدے لکھی ہوئی مسلم کتابیں سب کے ساتھ مہربان ہو جائے اور اس کی سمجھ میں بات آ جائے شوڑ دے چھوڑ دے, سے توبا کر لے شراب اور توبہ کر لے لوگوں کو سکھانے سے توبہ کر لے بڑے اور نیک انسان بن جائے کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا تو آج کے طور میں ضروری ہے کہ ہم اللہ جو معلوم دے رہا ہے اپنے کام میں اپنے بچوں کے کام میں دنیا کی ساری شوقت کا بھی استعمال کرتے استعمال کریں اور جب ہم دعا مانگے تو دعا دور مانگا کرنے کے بعد ہمیں اپنے نظر و کام سے نماز نہ کسی کے در پہ نہ جائے کسی کے موقع نہ رہے تیرے در کے بچا نہیں رہے اور اتنا دینا ہے کہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ رہے لیکن تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی نوش بہت سارے لوگ ہیں انہر نے بہت کچھ رک دیے ہیں لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں آپ نے بات کر دیتے ہیں سوچواری کو اس دنیا کے لوگ ہو جن پر یو کی دولت ملی ہے اللہ کی مالکت ملی ہے رسول کی مالکت ملی ہے اور تین اس کی مسلمان بن کر سکے آؤ اور